السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشیطان وجنبه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واتوا الرسول وولی الامر منکم ف ان تنازشن فراہوم و احسن وکالت اللہ, ان اللہ مرکز بابا سینٹر الجبیل کے ذمہ داران بطور خاص وزیرت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ دیگر سینٹر معاونین کارکنان اور یہاں موجود اور سننے والے تمام ہی دین اور اخوان منہج صلف کے مرکزی عنوان کے تحت ہمارے یہ دروس جاری ہے آج کا بنیادی عنوان ہے بنیادی عنوان کے تحت ذیلی عنوان ہے منہج صلف کے چند اصول اور خصوصیات حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ موضوع بڑا مفسل اور پہلو دار ہے اگر ہم چاہیں تو احلحیث یا منہج صلف کے مطابق ہم عقیدے سے متعلق ان کے اصول و ضوابط کا ذکر کریں تو کئی دروس درکار ہیں عبادات میں ان کے اصول و ضوابط استدلال اور استمبات مسائل و احکام کے سلسلے میں صلفی منہج کو پیش کریں یا اس کے اصولوں کا ذکر کریں اسی طریقے سے اہل بدت اور مخالفین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کے مطابق ان کے اصولوں کو اگر پیش کیا جائے تو ہر ایک عنوان کے تحت کئی پہلو اور کئی باتیں کی جا سکتی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے درس میں جبکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے ابتداء میں چند اصولوں کا سرسری تذکرہ کر دیا جائے بعض اصول اور خصوصیات جو عمومی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کے بعد ہمارا کلام جو پچھلے در سے جاری تھا اس سے جوڑ کر کچھ باتیں اور کچھ تفصیلات پیش کی جائیں میں سلفی منہج کے بعض موٹے اصولوں کو جن کی بنیاد پر اگر ہم پرکھیں اور دیکھیں تو اہل حق کا طریقہ کار مسلک و منہج اور اہل باطل اہل بدت کے انحرافات بالکل صاف واضح اور بیان ہو جاتے ہیں اگر ان اصولوں کو بھی آدمی پیشے نظر رکھے اور اپنے لیے ضروری سمجھے کہ دین کے سلسلے میں میں ان سے کبھی ہٹوں نہیں تو انشاءاللہ شرک سے بداعت سے خرافات سے اور گمراہی سے محفوظ رہے گا آئیے ہم سرسری طور سے پہلے دیکھیں کہ سلفی منہج کے بنیادی اصول کیا ہے سب سے پہلی بات کہ دین اللہ تبارک و تعالی کی وحیقی سے حاصل ہوتا ہے دین کی بنیاد وحی الہی ہے اب وحی الہی کی جو شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں قیامت تک کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی ہے وہ یا تو قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کیلفی منہج کا پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اول فیل اور تقریرات جو حدیث کی تعریف کی جاتی ہے ان کی شکل میں جو بھی تعلیمات دی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے اور آپ کے بعد آپ کے ساتھ صحابۂ کرام رضبان اللہ علیہ اجمعین نے آپ کی جس طرح مطابات کی آپ سے دین کو جس طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا جو اصول ضوابط اختیار کیے اس کو مضبوطی سے تھاما جائے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کی تفصیل اور اس کو عملی شکل میں بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا صحابۂ کرام نے اسی کی اتفاق کیا تو پہلا اور بنیادی اصول ہوا کہ دین کو وحی الہی سے لیا جائے دین کی بنیاد اللہ کی وحی ہے اس کا مصدر وحیح خاص طور سے عقیدے کے سلسلے میں ابھی ہم پڑھیں گے سنیں گے کہ عقائد کے سلسلے میں جو ایمان بالغیب سے متعلقہ امور ہیں غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں یا عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں انہیں انسان اپنی عقل سے قیاس سے کسی اور ذریعے سے سمجھ ہی نہیں سکتا اس کے جاننے کا واحد ذریعہ واحد مصدر صرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس لیے اہل علم نے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کا جو آغاز کیا سب سے پہلے کتاب الوحی کا تذکرہ کیا اس کا ذکر کیا اور وحی الہی کا ذکر کیا قرآن کی آیات اور بعض احادیث کے ذریعے سے تو اس کی حکمت کے سب سے پہلے کتاب الواحی امام بخاری نے کیوں اپنی صحیح میں رکھی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ کتاب الواحی کے بعد کتاب امان ہے پھر اس کے بعد کتاب العلم ہے اور دوسرے امور دین سے متعلق ابواب اور کتابیں ہیں یہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے لوگوں کو یہ بیان کیا کہ دین جو بھی ہمیں ملا ہے ایمان ہو علم ہو احکام و شریعت کے مسائل ہوں ساری کے ساری چیزیں ہم کو واحع الٰہی سے ملی ہیں۔ لہذا پہلا اصول ہمارا یہ بنا کہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دین کا مصدر مانا جائے ان پر تمسک کیا جائے ویسے جیسے صحابۂ کرام نے کیا اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں مشہور حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترک تو فیقم میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے لنتزلو لنتزلو باغ تم اس کے بعد اس کو چھوڑ کر اس کو اگر پکلے رہو گے تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا اس کا الٹا مانا کیا ہوا مفہوم مخالف کہ اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے تو گمراہ ہو جاؤ گے میں نے اس سے پہلے بھی کہا بہت ہی واضح دین کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا یہ جب بتایا کہ امت میں فرقے ہوں گے اختلافات ہوں گے بدا تو خرافات ہوں گی مختلف قسم کے فتنے اٹھیں گے ہماری زبان بولنے والے ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بظاہر تو دین اور اسلام کی بات کریں گے لیکن جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے جہنم کے راستوں کی طرف بلائیں گے تو ان سے بچنے کا اپنے دین و ایمان کو عقائد کو اعمال کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ کیسے اپنے دین کی حفاظت کرو گے کیسے تم جنت کے راستے پر قائم اور برقرار رہو گے کون سے مسلک ہے جس کو تم صحیح ماننا تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے ان دو چیزوں سے تعلق جتنا ہمارا کمزور ہوگا اس کا مطلب اتنی گمراہی آئے گی اور روز زمین پر جتنے گمراہ پھرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا قرآن و حدیث سے ان کی گمراہی کے مطابق تعلق کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں وہ دو چیزیں کیا اللہ کی کتاب اور میری سنر ولی تفر رقاء اللہ علام رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ دونوں قرآن اور حدیث کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض تک پہنچیں گے سلفی منہج کا ایک اصول اہم اصول یہ بھی ہے کہ ہم نصوص کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہ جو کہا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے قرآن قرآن کے اندر فرق نہیں کیا جائے گا قرآن اور حدیث کے سلسلے میں تفریق نہیں کی جائے گی کہ اس کو مانا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اگر حدیث ثابت ہے اس کی کچھ تشریح بھی ہم جانیں گے کیسے حلال حرام یا شریعت کے احکامات کے اس بات میں عقیدے کو ثابت کرنے میں جس طرح قرآن کو دلیل مانا جائے گا ویسے ہی حدیث کو مانا جائے گا ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا ان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے ان کے حکم اور فضیلت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے لیکن شرعی احکام کے اس بات میں عقیدے کو اختیار کرنے میں اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کے لیے لازمی تقاضے کے طور پر قرآن جس طرح دلیل دیتا ہے ویسے ہی حدیث بھی دیتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میدان میں ہاؤس پر میرے پاس آ جائیں تو پہلا اصول یہ ہوا دوسرا اصول سرفی منہج کا یہ ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے خاص طور سے دین اور شریعت کے مسائل میں کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو خصوصاً عقیدے میں عبادات میں شرعی معاملات میں اگر اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹایا جائے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ائی الدین عام عتی اللہ وہ عطی اور رسول ایمان والو یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایماندار ہو تو یہ بات مانو کیا عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو وہ عطی اور رسول اور رسول کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا قرآن کی اور حدیث کی اطاعت قرآن کو مانو حدیث کو مانو یہ پہلے والے غسول کی بات ہو گئی یہ بالکل صاف اور سری حکم ہے اور میں یہاں عرض کروں کہ دنیا میں جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی اور بات کو ماننا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا حکم بتائیں کہیں قرآن میں حدیث میں کہ جس طرح مستقلا یہ کہا گیا کہ اللہ کی بات مان لو آنکھ بند کر کے رسول کی بات ثابت ہو جائے تو چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے کسی اور کا معاملہ ہو سکتا ہے کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو امام ہو کیسی بھی کرامات کو پیش کرنے والا ہو کیا کوئی اس درجے کو پہنچ سکتا ہے نہیں تو مستقل اطاعت یہی دونوں ہے اس کے بعد کہا وہ انل امر من تم میں جو انل امر ہے یعنی حکام ہے مسلمانوں کے امیر خلیفہ ذمہ داران حکام اور بعض لوگوں نے علماء کی بھی تشریح کی دونوں صحیح ہے لیکن ان کی اطاعت قرآن اور حدیث کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اطیرو اللہ کے ساتھ کہا اطیرو اور رسول کے ساتھ کہا العمر کے ساتھ یہ نہیں کہا وہ اطیرو تم میں جو المر ہے صاحب معاملہ ہے ان کی اطاعت کرو یہ مستقل نہیں ہے ایک شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے والدین کی اطاعت کرنی ہے لیکن اگر اللہ اور رسول کے خلاف والدین حکم دے تو نہیں ماننا ہے عمرہ کی سموت آیت کرنی ہے مسلمان خلیفہ امیر کا لیکن اگر اللہ کی معاسیت کا حکم دے بے تو نہیں ماننا ہے علماء کی بات کو ماننا ہے دلیل کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ تو نہیں ماننا ہے لاتا مخلوق فی معاشیت الخالق اس معنی کی بہت سی صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں کہ مخلوق کی اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اب کوئی بڑے سے بڑا امام ہو جن کی طرف اہل تقلید ہو یا اہل تصوف کا اپنے سلسلوں کی طرف نسبت ہو وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوں اگر ان کے مشائق کی ان کے امام کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو اس کو جو بات امام کی ہے بزرگ کی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے اس میں اہل سنت والجماعت کے درمیان سلفی منہج کے درمیان چاروں اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی تنازعین اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور عر العمر کی کچھ لوگ اس سے تخلیق ثابت کرتے ہیں موقع نہیں ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں لیکن اس سے تخلیق کا رد ہوتا ہے اللہ سے کی اطاعت رسول کی اطاعت اور عر العمر کی اس کے بعد فعین تنازعاتوں فیشائن اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا اختلاف اللہ سے کرنا جائز ہے سوال ہی نہیں کوئی اللہ سے اختلاف کرے کافر ہو جائے رسول سے اختلاف کرنا جائز ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایمان سلامت نہیں رہے گا تو اختلاف کس سے ہوگا اول المر سے اگر آپ اول الع امر اور امام کو کامانا لے رہے ہو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو امام ونیفا امام شاف امام مالک امام احمد دنیا ہی میں نہیں تھے تو اس وقت صحابہ کرام کو کیا حکم دیا گیا اس کا انتظار کریں ان کی تقلید کرنے کے لیے تو اس سے یہ بھی آیت سے معلوم ہوا کہ اول العمر سے اختلاف ہو سکتا ہے اور مقلدین کے یہاں اصول ہے کہ امام کا قول اس کے لیے حجت ہے امام سے اختلاف نہیں کر سکتا اب اگر اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے فردو رسول اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اپنے اختلاف کو پلٹاؤ لوٹاؤ یعنی مسئلے کا اختلاف کا حل اللہ سے اور رسول سے کراؤ مطلب قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا کہ اختلاف ہونے کی شکل میں ادھر لوٹانا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سردرمیان دین کا عقیدے کا شریعت کا جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے اگر قرآن حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل موجود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتا اللہ نے اس کا حکم دیا اور آج کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اختلافات کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے ایک ایسے کام کا حکم دیا جو ممکن ہی نہیں ہے سوال پیدا نہیں ہوتا اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے قرآن کی یہ جو آیت ہے اس آیت کو اصول کے طور پر روئے زمین پر آج بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اگر کوئی گروہ ماننے والا ہے تو وہ سلفی اہل الحدیث مانتے ہیں آپ دوسری جگہوں پر دیکھیے کہ شریعت کی بنیاد قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں。قرآن حدیث کو رد کرنے کے لیے مختلف اصول بنا رکھے ہیں بداعت کے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں ابھی ان شاء اللہ ان کا تذکرہ آئے گا یہ ہمارے امتیاز ہیں سلفی منہج کے امتیاز ہے رسول ہیں, وصول ہیں. کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوا کہ امام کس میں سے ہوگا انصار سے یا مہاجرین سے دونوں کا دعویٰ ہوا حدیث پیش کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ امت قریش کہ ائمہ امیر المومنین امامان مسلمین قریش کے ہوں گے اختلاف ختم اختلاف ہوا قرآن اختلاف کی شکل میں حدیث کی طرف بات حدیث آئی حدیث کی طرف لوٹایا اختلاف ختم صحابہ اکرام کیا ہمارے اختلافات کا یہ حال ہوتا ہے لوگ کہتے تو ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا صحابہ میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا منہج کا طریقہ کار کا اختلاف نہیں تھا یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھی ہے استمبات مسائل میں اور بعض مسائل کے فہم میں بعض حدیثوں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے لامی کی وجہ سے اختلافات ہوئے اور کچھ سلسلے میں جب کوئی دلیل پائے ثبوت کو پہنچ گئی قرآن حدیث کی تو پھر اختلاف باقی نہیں رہا کتنے اختلاف اللہ کے رسول اللہ کی تدفین کا مسئلہ آیا حدیث سنائی گئی کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں تدفین ہوتی ہے اختلاف ختم وراثت کا مسئلہ آیا اللہ کے رسول الم کے ترقے کا حدیث آئی کہ نبی امبیا کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے اختلاف ختم بخاری مسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق لشکر کے ساتھ شام کے سفر پہ تھے پتہ چلا شہر میں تعاون کی وبا ہے انصار مہاجرین سے مشورہ کیا کچھ نے کہا جانا چاہیے کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے میں تفصیل نہیں پیش کر رہا ہوں صرف حاصل کلام بیان کر رہا ہوں دونوں نے اپنی اپنی عقلی طور پر دلیل رکھی حدیث دونوں کے پاس نہیں تھی ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہنچ کر کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم کو ہمارے پاس میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی بستی کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں تعاون ہے اور تم اس کے باہر ہو تو اندر نہ جاؤ اور جب اندر ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو فیصلہ ہو گیا اختلاف ختم اس صحابہ کا منحج کا سلفی طریقہ یہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کا رسول کا یہی حکم ہے سلفی منہج یہی ہے اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر میری کوئی رائے ہے سمجھ فہم ہے حدیث آ مجھے جھک جانا چاہیے روئے زمین پر آپ کو اس طریقے پر عمل کرنے والے سلفی حضرات نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَلَا فلاں رب تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں شان نزول کی روشنی میں دیکھیں تو دنیاوی معاملات میں اختلاف کی بات بھی کہی گئی ہے آپ کو یعنی اپنے جھگڑے میں رسول کو حکم بنانا اب آج اللہ کے رسول صلی بنب سے نفیس موجود نہیں ہے تو آپ کی سنتوں آپ کی حدیثوں اور احکامات کو حکم بنایا جائے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے رب کی قسم تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائے خارا جما قدئی تسلیم آ پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی ہرش محسوس نہ کریں اور سرے تسلیم خم بھی کر دیں یعنی دل سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے اندر سے دی اور باہر سے بھی سارے تسلیم خم کر لیں ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم کریں یہ دوسرا اصول میں نے بڑے اختصار سے بیان کیا تیسرا اصول کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے آگے ہم کسی کے قول کو نہیں پیش کرتے لا و کلام اللہ کلام اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے کلام اور ان کے احکامات یا ان کی بات کے آگے کسی کی بات کوئی کتنا بھی بڑا کتنا بھی بڑا انسان ہو کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا لا واتقوا ان رسول ہی اورجرات کی پہلی آیت اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ سننے والا اور علم والا ہے آگے نہ بڑھو کا مطلب کیا قرآن حدیث آ گئے اور اب ہم اپنا اپنی عقل اپنی سمجھ اپنا قیاس کہ نہیں ایسا نہیں ایسا اور ایسے سمجھ میں نہیں آتا اور یوں نہیں آتا یا فلاں بزرگ کا یہ قول ہے یا فتوا دینا ہے حلال حرام کا شریعت کے معاملے میں کسی نے سوال پوچھا قرآن حدیث جانتے نہیں ہیں ادھر ادھر سے کہیں دو چار کتابیں چھان لی فتوی کی اہلیت نہیں ہے اور ہم بغیر جانے بوجھے قرآن و حدیث کو سمجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جانے ہوئے اپنی بات آگے کر دی عقل کے گھوڑے دوڑا سلفی منہج کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ کیا جائے یہاں تک کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو فلاں امام فلاں بزرگ فلاں ولی فلاں پیر صاحب چھوڑیے سیدنا ابو بکر صدیق جو امت کے نبی کے بعد سب سے الل اتفاق سب سے افضل شخصیت ہے عمار فاروق کی بات بھی نہیں چلے گی ابو بکر صدیق کی بات بھی نہیں چلے گی میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ علام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو محدثین ہوتے ہیں الہام والے میری امت میں ایسی شخصیت عمر فاروق کی ہے زبان رسالت کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ عمر فاروق پر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتا ہے ان کو سچائی متعدد قرآن کی آیتیں ایسی نازل ہوئیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں تھی انہوں نے ایک رائے دی قرآن نازل ہوا کچھ علما نے اس کو بارہ تک بارہ احکامات تک گنایا ہے کچھ نو گناتے ہیں بہرحال حضر فاروق کا یہ مقام ہے ان کے فضائل اپنی جگہ ہم جانتے ہیں لیکن جب اللہ کے رسول السلم کی وفات ہوئی مان زکوات سے کتال کا معاملہ آیا جن لوگوں نے کہا کہ ہم زکات امام کو نہیں دیں گے یا زکوات کا انکار کر دیا یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ زکات جمع کریں اللہ کے رسول نہیں رہے تو زکات فرض نہیں ہے کو دینا ضروری نہیں دو قسم کے لوگ تھے دونوں سے اب بکر صدیق نے کی کرنے کا فیصلہ کیا عمر فاروق نے کہا کہ کیا آپ ان سے کتال کریں گے بخاری مسلم میں ہے یہ حدیثیں جبکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوت دے تو اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا اللہ اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زکوٰۃ میں رسی یا بکری کا بچہ دیتے تھے وہ مجھے نہ دیتے میں ان سے قتال کروں گا عبار فاروق کہتے ہیں کہ ابو بر صدیق اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ حد اللہ صدری یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا فارف تو علی الحق تو میں نے یہ جان لیا کہ ابو بخر صدیق حق پر ہیں اپنی بات کو واپس لے لیا عمار فاروق نے. زکوط اور نماز میں تفریق کرنا حدیث کی بنیاد پر تفریق ہوئی اور اس کی بنیاد پر ان سے کتاب جائز ہوا یہ سیدنا ابکر صدیق کا استدلال تھا حدیث کے اشارے سے علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کو پیش کر کے کہا کہ عمر فاروق غور کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ صاحب الہام ہے میری امت میں ان کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں آئیں لیکن اس اختلاف میں خود عمر فاروق نے یہ قبول کیا کہ میری غلطی تھی ابو بکر صدیق حق پر تھے کیوں حق پر تھے ابو بکر صدیق اس لیے کہ ان کی بات حدیث کے موافق تھی چران سے اللہ میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب حدیث رسول کے مقابلے میں عمر فاروق کی بات نہیں ہو چلے گی خود ابو صدیق عمار فاروق نے اس کو مارا تو اب کسی بزرگ کا قول کسی کا اشتہار کسی کی رائے کسی پیر صاحب کا کشف کسی کا خواب کسی کا ذوق کسی کی فہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے سلفی منہج کو ماننے والا اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا اور سچا پکا مسلمان نہیں مان سکتا جو قرآن حدیث کو مانتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی بات مان کے اس کو رد کیا جائے یہاں تو صاف اعلان ہے کہ موسا بھی زندہ ہوتے تو صرف میری بات ماننا پڑتی اب شریعت محمدی کے آ جانے کے بعد شریعت موسوی اور شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی اگر آج کوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت حضا کی بھی پیروی کرے نبی کریم وسلم کی سنت کے خلاف تو وہ گمراہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تو جب پیغمبروں کی بات اب نہیں چلے گی جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے پیغمبر ہیں ان کی سچی شریعت تھی وہ منسوخ ہو چکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے سامنے نہیں چل سکتی تو پھر کسی اور کی کیا چلے گی میں نے اس سے پہلے روایت پیش کی کہ حج تمتو کا مسئلہ حتیب نے عباس نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ ابو بکر عمر تو منع کرتے تھے حتیب ابن عباس غصہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم کہتے اب بکر عمر نے ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں حج تمتو کر رہے ہیں ایک سوا, آدمی نے سوال کیا آپ کے کی ابا منع کرتے تھے کیا جواب دیا یہ سلفی منہج جو والا جواب ہے صاحب کرسلم عم اللہ اللہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے اللہ کے رسول کی, بات کی, کی جائے گی سامنے والا بھی مسلمان تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات تو کہا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت اور حکم دیا ہے اس لیے میں اسے عمل کر رہا ہوں بالکل صاف ستھرا معاملہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمر فاروق صدیق یا اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں جن کی بات کو بھی چھوڑتے ہیں ان کی بےزتی کر رہے ہیں ہر انسان سے خطا غلطی ہو سکتی ہے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے ماں کو مسول فخو ماں نہ جو رسول دے دے لے لے جس سے منع کر دے رک, جا رک جاؤ اب اگر ایک آدمی کو پتا چلا یہ رسول کی سنت ہے اور اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے حکم دیا تھا تھی مانا نہیں لیکن دنیا کے کسی بھی مفتی سے سوال کیجیے اگر کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کسی بھی انسان کی بات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے وہ کوئی امام ہو امام شافعی ہوں امام مالک ہوں امام ابو حنیفہ ہوں امام اوزاہی ہوں امام بخاری ہوں امام مسلم ہو صحابہ کرام میں سے کوئی شخصیت ہو سب پر اللہ کا رحم ہو اور اللہ ان سے راضی ہو اللہ تعالی قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ فلاں امام کی بات تم نے نہیں مانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کتنا صاف ستھرا اصول ہے تیسرا اصول ہے کہ یہ چوتھا اصول ہے یا خصوصیت سلفی منہج کی کہ سلفی منہج کی بنیادی غایت دین کی بنیاد اور مرکز توحید الہی ہے توحید کو ماننا اور شرک کا رد کرنا سلفیت کی یہی غایت ہے یہی بنیاد ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو وجوب بخشا ہے توحید کے لیے جنہوں انس کی پیدائش کی ہے توحید اختیار کرنے کے لیے شرک سے بچنے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ سلات والسلام کی دعوت کی بنیاد آغاز نچوڑ خلاصہ توحید ہے اگر کسی قوم نے توحید کو قبول نہیں کیا تو نبی نے اگلا سبق نہیں دیا نو علیہ السلّۃ والسلام ساڑھے نو سو سال تک ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سال ہم دعوت نہیں دے پاتے کسی کو ساڑھے نو مہینہ نہیں دیں گے ساڑھے نو سو سال تک توحید اور اس سے متعلقہ عقائد ہی بیان کرتے رہے قوم نے مانا نہیں تو اگلا سبق دیا نہیں ایسی کتنی قوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں توحید اور رسالت اور آخرت ہی پیش کرتے رہے توحید اور اس سے متعلقہ دو ضروری بنیادی حمور مدینہ میں جب آئے اسلامی معاشرہ بنا تو تفصیلی احکامات آنا شروع ہوئے تو سلفی منہج کی بنیاد دعوت کی بنیاد ہم جس کو دین کی اصل اور اصل اصول مانتے ہیں ہمارے نوجوان یہ دماغ میں رکھے ہیں یہ رف الج نامین الزام دیتے ہیں ہمارے یہاں تحریکی حضرات اور کچھ مذاق اڑانے والے کہ یہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں یہ بھی دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہاں کا بٹن لگایا ہے تو ایک مومن بندہ اسی کو دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلے میں بہتر سمجھے گا جانے گا کہ یہ نبی کی سنت ہے تو میں اسی کو مانوں گا یہ بہتر ہے امام سفیان سوری کہتے ہیں اتباع سنت کے کیا جذبہ ہے سلف صرف اقوال سلف نقل کرے تو ہمارے اوقات گھٹتے جائیں گے امام سفیان سوری کا قول ایک یاد آ گیا پہلے دوسرے اصول کی روشنی میں کہ انہوں نے کہا انس تتا ان تحک کرا سکا اللہ تحق کرا سکا اللہ بال اثر ففال کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنے سر کو کھجانا بھی سر کو کھجانا چاہتے ہو تو سر کے کھجانے کے لیے بھی اگر حدیث کی بنیاد پر تم کھجا سکتے ہو تو ایسا ہی کرو یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول اللہ کی سنت کیا ہے سر کھجانے میں سنت کے مطابق عمل کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی بلکہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ہے توحیر کسی نبی اور کسی پیغمبر نے عقیدہ توحید میں کوئی سمجھوتا کوئی کوتا ہی کبھی نہیں برتی اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی اپنے مخاطبین کے اعتبار سے بھی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ہماری دعوت نبی کی دعوت اللہ کی دی دعوت صا کرام کی دعوت کا اصل اسلون بنیاد توہین ہے اللہ نے حکم دیا ہے کل حاض ہی سبیلی آئے اللہ کے رسول آپ اعلان کیجیے لوگوں کو بتائیے یہ میرا راستہ ہے یہ میرا منہج ہے یہ میرا مسلک ہے کیا مسلک ہے ادعو ادب میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف امام ابو حنیفہ کی طرف نہیں امام شافعی کی طرف نہیں اپنے بزرگوں اور باپ دادا کی طرف نہیں فلا روایت کی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دعوت اللہ کی طرف ہونا چاہیے ہے دنیا میں جماعت اسلامی کی دعوت امام ابوالعلیٰ مودی کی, کی لٹریچر کی طرف ہے تبلیغی جماعت کی دعوت مولانا الیاس کی طرف ہے متضلین کی دعوت ان کے اماموں کی طرف ہے حنفی مسلک کی دعوت امام بنیفا ان کے ان کے بزرگان کی طرف علما کی طرف ہے ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اگر دعوت دے رہا ہے بزرگوں مشائق کی طرف دعوت دے رہا ہے بجائے قرآن و حدیث کے اللہ کی طرف دعوت دینے کے توحید کی طرف دعوت دینے کے آج آپ دیکھیے میں نے ایسا بہت سارے خطبات میں دروس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ اہل حق اور اہل باطل سلفی اور غیر سلفی میں ایک فرق یہ دیکھیں گے کہ ان کی مجلسوں میں دروس میں بیانات میں علماء کی بڑائی بیان کی جاتی ہے ہمارے پیر صاحب ہمارے فلا شیخ الحدیث فلا علامہ فلا بزرگ ایسے ہیں وہ ہوا میں اڑتے تھے پانی پہ چلتے تھے آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے کرامت کرامت کھیلتے تھے ایشا کے وضو سے چالیس سال اسی سال زندگی بھر فجر کی نماز پڑی صحیح اور غلط دوسری بات کیا کہنا چاہتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعوت انبیاء کی دعوت اور آج کے ان لوگوں کی دعوت میں کیا فرق ہے بزرگان دین کی عظمت کا سکہ لوگوں کو ٹھوس ٹھوس کر بٹھاتے ہیں بڑے پڑا پڑ بزرگ رہے ان کی عظمت کے تائل بن جاؤ اور ان کے پیچھے چلو ان کا مسئلہ اختیار کرو وہ تو ایسے تھے انہوں نے تو ایسی کتاب لکھی ان کے اتنے فالوور یہ سب دلیل ولیل نہیں ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیے آپ کے سامنے اگر آگے لوگ کہہ رہے ہیں یا سیدا یا سیدانہ یا فلانا ہاں یا مولانا اللہ کے رسول اے ہمارے سید اے ہمارے آقا سردار کا سید اللہ ہے مجھے مت کہو آپ کی تعریف کی آپ نے کہا طرف مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم مجھ کو میرے مقام سے اس مقام سے اٹھا کر مجھ کو بیان کرو جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے یہ نبی کہہ رہے ہیں سید المرسلین اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنا مقام بتائیں کہ سارے انسانوں کے سردار ہیں اسے بیان کرتے ہوئے بھی انداز کیا ہے انا سید ولد ولا فخر سید وعم یومل قیام قیامت کے دب سارے انصافوں کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کہا سب سے افضل کون ہے اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مرتبے والا کون ہے تو کہا یوسف نبی ہے نبی کے بیٹے ہیں نبی کے پوتے ہیں نبی کے پر پوتے ہیں یوسف نبی ان کے باپ یاقوب نبی ان کے دادا اسحاق نبی ان کے پرداد ابراہیم علیہ السلاط و سب پر اللہ کی سلاد و سلام ہو پیغمبر کہا یہ تو نصب کے اعتبار سے حالانکہ آپ نے دوسرے مقامات پر وضاحت کی کہ درجے کے اعتبار سے آپ سب سے افضل ہیں یہاں جب عظمت کے بیان کرنے کی بات آتی ہے تو انبیاء کرام صرف اللہ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں آپ کو سلفی دعوت میں نظر آئے گا کہ ہر سلفی عالم جو بھی خطابات تقریریں درست بیان کرتا ہے اللہ کی توحید کہیں نہ کہیں ضرور بیان کرے گا اس پر زور دے گا اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے سارا دین اسی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ اہل حدیث بھی کہنے لگے یہ ان کی جہالت اور کمیل بھی ہے کیا ارے یہ توحیت توحید کیوں بیان کرتے ہیں والدین کی فرما برداری بیان کریں حلال حرام بیان کریں ہاں موبائل کی گندگی پھیل رہی ہے اس کو بیان کریں زینا بتکاری پھیل رہی ہے اس کو بیان کریں آپ بدکاری حرام کی کے نقصانات خوب بیان کرے ویسی اصلاح نہیں ہوگی جیسی توحید بیان کرنے سے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے عقیدے پر توحید پر اور جب وہ توحید مضبوط ہو گئی تو اب کسی سے زینا بھی ہو گیا تو آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے میں نے حد پار کر لی ہے یہ توحید تھی اس کا ڈر تھا اس عقیدے کی شفافیت اور مضبوطی تھی کہ اللہ کا ڈر دل و دماغ میں رچ بس گیا تھا توحید ہے صرف ایک حکم سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا ہے بیت المقدس کی بجائے کابت اللہ نماز کے اندر جو ہے قبلہ بدل دیا گیا بخاری حدیث منہ سے لگی ہوئی شراب کو انڈیل دیا بہا دیا جب یہ پتہ چلا اللہ نے یہ کب ہوگا جب دل میں اللہ کا خوف اس کی عظمت اس کی توحید اس کی کبریائی اس کی بڑائی ہو تو سلفی منہج کی سب سے اصل اصول اور بنیاد ہے دعوت توحید اور یہاں اگرچہ یہ تفصیل میں بعد میں بیان کرنے والا تھا لیکن یہی ذکر کر دوں کہ رو زمین پر آج کی تاریخ میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ وجیل بصیرہ کہہ رہا ہوں کسی کو برا لگے برا لگے لیکن دلائل اور حقائق کی بنیاد پر میری اس بات کو جانچ لے کہ توحید جس طرح سے اللہ کے کلام میں اور تمام انبیاء کی تعلیمات میں سب سے اول ہے اور اس پر کبھی کسی نبی نے سمجھوتا نہیں کیا ایسا صاف ستھرا معاملہ توحید کے بارے میں روئے زمین پر آج آپ کو صرف اہل الحدیث اور سلفیوں میں نظر آئے گا صرف اور صرف اہل الحدیث کوئی بھی مسلک ہو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسی شفاف اور صاف ستھری توحید اور توحید کی دعوت جو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کیسے دعوت دے رہا ہوں اللہ بصیرت بصیرت کی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر نہیں آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر نہیں فضائل جان لیا اور چھ نمبر پہ عمل کر لیا اور دین بتانے لگے نہیں اپنے کسی بزرگ کی وہ اسلام اور فلاں اور فلاں القاف کے نام سے کسی کو مشہور کر دیا ان کی باتوں کو پڑھ کر نہیں اللہ بصیرت دلیل کی بنیاد پر اور دلیل کیا ہے قرآن حدیث دعوت کی کا کام بھی علم کی بنیاد پر ہوگا دلیل کی بنیاد پر آپ کو صرف اہل حدیث کے اندر یہ بات نظر آئے گی جو کبھی کبھی بے ادبی کی حد تک چلی جاتی ہے لیکن اصولن یہ صحیح ہے کہ اگر عالم بھی کوئی بات پیش کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیے کہ اس کی دلیل کیا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات پانی نہیں جائے گی تو اللہ تعالی کو حکم دیا رسول نے حکم دیا رسول بتا رہا ہے کہ آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے میرا منحض ہے کیا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر وہ سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے وہاں مشرقین اور میں, مشرقین میں سے نہیں ہوں شرک والی دعوت میری نہیں ہے بالکل نہیں ہے آج آپ کون سا فرقہ مسلمانوں میں اہل الحدیث کے علاوہ بتائیں جس میں چھوٹا بڑا کسی نہ کسی قسم کا شرک نہ ہو اگر آپ سوال جواب میں کسی کا نام لیں تو میں بتاؤں گا کہ شرک کی کچھ نہ کچھ شکلیں وہاں پائے جائیں ہمارے و پیش میں صوفیہ کے ہندوؤں کا اتحاد کا وحدت الوجودی اور متحد ہونے کا عقیدہ صوفیوں کے یہاں پایا جاتا ہے اور صوفیوں کے توسط سے جو بھی صوفی سوفیت اور تصوف کی گندگی سے آلودہ ہیں آج وہ چاہے دیوبندی کہلاتے ہو بریلوی کہلاتے ہو کوئی لوگ وہ اس قسم کی گندگیوں سے بھرے پڑے ہیں قبر پرستی تازیہ پرستی بزرگ پرستی اللہ کے رسول کا وسیع لگا کے دعا مانگنا دیوبندی حضرات میں بھی ہے ان کے فضائل امال کے نام پہ اہلِ تصوف کے عقیدے ہیں پہلے تصور مہاجر مکی صاحب خجرے میں جا رہے ہیں اور باہر نکلے تو اپنا کپڑا بھیگا ہوا اور نچوڑ رہے ہیں پوچھا گیا کیا بات ہے کہ حاجیوں کا جہاز ڈوب رہا تھا میں بچانے چلا گیا مریدین نے آ کے پوچھا اور لوگوں نے تاریخ ملائی تو کہا ہاں ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا ہاں اور ہم نے دیکھا کہ پانی میں مہاجر مکی صاحب آئے اور انہوں نے جہاز کو پکڑ کے بہر سے نکال دیا امداد المشتاق نامی کتاب ہے اور دوسری کتاب ہے یہ واقعہ دو تین طریقے سے منقول ہے ایک صاحب نے آگے کہا ارے آپ نے آگے ہمارے جہاز کو جو ہے بھور سے نکال دیا ورنہ ہم تو ڈوب جاتے تو مہاجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ اللہ ہے پتہ نہیں کس کی کس کی شکل میں جا کے کیا کیا کر دیتا ہے یعنی اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری شکل میں آ کے جہاز کو نکالا اللہ کا فرمان اللہ کا تو کسان تو یہ ہے کہ انما اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اسے جہاز میں کسی کی شکل اختیار کر کے جا کے جہاز نکالنے کی ضرورت پڑے اتنی بڑی گستاخی ہے کیا یہ کفر اور شرکیات والی باتیں نہیں ہیں اخوان المسلمین کے بانی حسن المنا انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کا تذکرہ آئے گا آیات صفات کے سلسلے میں سید کتب حسن المنا ہاں ان کے اشعار جو منقول ہے کتابوں میں درج ہے خود ان کی کتابوں میں عبد الرحمان البنہ ان کے سگے بھائی نے جو بیان کیا کہ میلاد کے جلسوں میں ان کی محفلوں میں شریک ہو گیا یہ اشار پڑھتے تھے حسن البنا جس میں سراہتم شرک موجود ہے اللہ کے رسول سے مدد مانگی گئی معاف کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے رسول کو تا گیا ایسے معنی پر مشتمل اشار پیش کر رہے ہیں کون اخوان المسلمین کے معنی حسن البنا شیخ الیاز صاحب زکری صاحب کا تبلیغی نصاب ہمارے یہاں سامنے موجود ہے بعد میں ان میں سے کچھ چیزیں چھٹائی کی گئی ہے اس کے باوجود کئی واقعات کئی باتیں ایسی موجود ہیں جو سراہت ہے قرآن حدیث کے خلاف عقیدے کے خلاف میرا خود ایک واقعہ ہے مجھ سے سوال کیا گیا ہے امبڑ کے شہر میں کچھ حضرات کے نئے نئے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ فضائل اعمال کے بارے میں تو میں نے کہا یہ سوال ابھی ٹال دیجیے کہا نہیں ہم تو پوچھیں گے میں نے کہا اس میں بہت ساری باتیں قرآن حدیث کے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہیں کچھ دیر کے بعد ایک عالم کو اور کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے کہا تبلیغی نصاب دے دیا اور کہا کہ بتائیے اس میں سے کوئی ایسی بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہو عقیلے کے خلاف ہو میں نے تھوڑا تصف کیا کوئی مشکل بھی نہیں ہے آسانی سے نکل جائے گی کہیں سے بھی تو میں نے ایسا ایک واقعہ بنارس میں بھی ہوا تھا لیکن اب دونوں واقعات کو نہیں بیان کر سکتا تو میں نے اس میں ایک واقعہ بتایا کہ ایک بزرگ نے شارٹ میں بتا رہا ہوں اس میں لکھا ہوا تھا ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا اور دوسرے دن وہاں مر گئے ایسے دو تین واقعات کا ذکر کیا میں نے کہا یہ دیکھیے کہا اس میں کیا غلط ہے عالم صاحب پوچھ رہے میں نے کہا اچھا قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے جس کو بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو اس آیت میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں یہ غیب کی کنجیاں ہیں ان اللہ انسافری ماضا تقسیب وغیرہ تمود یہ آخری دو جملے جو میں نے پڑھے ہیں قرآن کے اس کا ترجمہ کرئی نش نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کیا کمائے گا کوئی نفس کوئی ہستی نہیں جانتی, کہ کہاں, مرے کہ نہیں جانتی کہ کہاں مرے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ہستی نہیں جانتی کل کیا کرے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کہاں مرے گا لیکن آپ کے تبلیغی نصاب کے یہ بزرگ جو ہیں دونوں باتیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا کہاں مروں گا تو کہا وہ صوفیوں کی بات ہے کوئی بات نہیں ہمارے ایک دوست موجود تھے اس انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیوں کے حساب سے قرآن غلط ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی زبان سے آخر تک یہ نہیں نکلا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے یہ واقعہ ہم نہیں مانتے بزرگ کی غصاخی یا ان کی تردید نہیں کر سکتے اللہ کے کلام کو رکھ کر سکتے یہ گندگی آپ کو اہل حدیث میں نظر نہیں آئے گی بہت ہی واضح اور صاف سری انداز میں بول رہا ہوں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا لیکن اگر بیماری کا علاج کرنا ناسور کاٹنے والا جراح آپریشن کرنے والا ڈاکٹر جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا اگر ہمیں اور میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کی بات کہتے ہیں ابھی میں نے دو تین جو دروس جو دیے کئی حضرات نے مجھ سے یہ ذکر کیا ہمارے علماء دوستوں میں سے بھی بعض حضرات کا یہ تبصرہ پہنچا کہ یہ باتیں لوگ کہتے رہے کیوں نہیں کہتے آپ سلف کی کتابیں اٹھائیے ان کا تعارف जिंदगी زندگی میں ابھی میں ایک کتاب کا مقدمہ था تھا نئی کتاب احباب نے بھیجی شرخت سننا امام بربہاری کی اس کی ایک الگ شرح بھیجی ان کی زندگی بھیجی. تو اس میں ان کا بار بار ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ امام برباہاری بدتوں کے خلاف بہت سخت تھے بالکل برداشت نہیں کرتے تھے علامہ ابن تعمیہ نے اپنی پہلی کتاب لکھی جب جتنے روئے زمین کے بیدتی تھے سب ان کے خلاف ہو گئے کوئی پرواہ نہیں کی کتنی مرتبہ جیل گئے کتنی مخالفتیں چگلیاں کی گئی بار بار صفائی دینے کی نوبت آئی وضاحت کرنے کے لیے کتابیں لکھنا پڑی لیکن شیر کو بدت سے مصالحت نہیں کی امام احمد بن امبل تن تنہا کھڑے رہے ہلکے قرآن کے فتنے کے سامنے یہ آر آل الحدیز تھے اور یہی نعرہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں. امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے صفت ہے مخلوق نہیں ہے تو مسلحت پسند علماء نے آ کے یہی کہا کہ ارے مان لیجیے نا کیا فرق پڑتا ہے جان بچانے کے لیے ایک بات یہ کہی فت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مورخ قلم لے کر کھڑا ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ آنے والے زمانے میں مورخ یہ لکھے کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک آدمی بھی حق کا دفعہ کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا کھڑا کر اعلان نہیں کیا کچھ لوگوں نے بحث کرنا چاہیے امام احمد بن حمل سے کہ مان لو قید خانے میں کیا جواب دیتے ہیں سلفی حضرات السنہ وال اور اہل الحدیث کا یہ نعرہ بن گیا جو امام کا جملہ تھا کہ ای تو منوانا چاہتے ہو کوئی بات تو اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل لاؤ یا اللہ کے رسول کی سنت لاؤ تاکہ میں اس کو کہوں اس کو اختیار کروں حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولی یہ نعرہ بن گیا ہمارا ہمارے لیے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کافی ہے یہ کہے گا آج بڑی لمبی لمبی تقریریں لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے کہ قرآن حدیث میں نماز بھی پوری نہیں ارے کیا کہہ رہے ہیں سمجھتے ہیں اگر وہ عالم ہے تو عالم نہیں ہیں جاہل ہیں اسے عالم نہ سمجھیں قرآن حدیث میں جتنا دین ہے ابو بکر صدیق نے جتنا دین اختیار کیا مانا اتنا ماننے میں ہماری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی بتائیے آپ لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں اب ابو صدیق نے جو دین مانا تھا عمر فاروق نے جو مانا تھا صحابہ نے جو مانا تھا کیا اس دین میں کمی تھی اس نماز میں کمی تھی اللہ تعالی نے نماز کم دی تھی اللہ کے رسول کو رسول نے کم بتائی تھی امت کو امت کو بتائی صحابہ نے کم نقل کیا لوگوں کو اگر ایسا ہے تو دین تو محفوظ ہی نہیں رہا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں فوکھا نے حد نماز کو پورا کیا تو اس کا مطلب ابھی بھی سوال ہے پوری ہوئی کہ نہیں ابھی ابھی آگے کچھ اور اضافہ کیا جا سکتا ہے کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز اور عبادت نہیں تھی وہ ہم کو چلے گی بھی نہیں چاہیے بھی نہیں وہ اللہ کے یہاں مردود ہے آپ نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا اب حدیثوں میں جتنا ہے اتنا ہی ماننا ہے اس سے زیادہ کیے تو مردود ہے نا قبول ہے تو بہرحال بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن بنیاد یہ ہے کہ اہل الحدیث یا سلفی منہج کا اصول ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں دعا میں مدد مانگنے میں مصیبت کے وقت اللہ استغاثہ اور فریاد طلب کرنے میں ہاں اور کشادگی حاصل کرنے کے لیے زباح نظر اور قربانی دینے میں بھروسہ کرنے میں صرف اللہ کو وحدہ لا شریک اور اس کا حقدار مانتے ہیں کسی اور کو نہیں معمولی سبھی ابھی ابھی میں نے مغرب کے پہلے عصر کی نماز کے بعد ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں بابا اور لوگ آ کے ان کے انجے پر اپنی پیشانی رکھ کے سجدے کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور وہ منع بھی نہیں کر رہے میں نے کہا روئے زمین پر توحید صاف شفاف خالص جس کی بنیاد پر جنت ملے گی جنت توحید والوں کو ملے گی جہنم سے بچنے کے لیے توحید پر ہونا چڑھتا ہے جہنم سے وہی نکلے گا جو شلق سے پاؤ یاد رکھیں اور وہ توحید آج روئے زمین پر خالص صافت سلفی الحدیث کے علاوہ کسی کے پاس نہیں پھر سے اللہ کے گھر میں دعو دعویٰ کر رہا ہوں اور دعوت بھی دیتے ہیں اسی کی ایک آگے ایک قائدہ بیان کرنا تھا یہی بیان کر دوں کہ توحید اور توحید سے متعلقہ امور کی بنیاد پر سلفیوں کے یہاں ایک اصول یہ ہے اور بہت اہم ہے جو کسی اور کے یہاں نہیں ہے کہ اسی کی بنیاد پر سلفی اور اہل الحدیث ولا اور بڑا کرتے ہیں ولا اور بڑا کیا ہے یہ شریعت کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے عقیدے کی کتابوں میں اس پر لمبی چوڑی بحث ملے گی بہت سے علما نے مستقل کتاب ولا یعنی دوست کرنا رشتہ اور تعلق جوڑنا بڑا یعنی لا تعلق ہی اختیار کرنا تو ہمارا دوست اور رشتے دار یہ بہت اہم بنیاد ہے بہت اہم میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر تو مستقل درس ہونا چاہیے کیوں معلوم آپ کے اندر والا اور برا جتنی مضبوط ہوگی آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا توحید اتنی مضبوط ہوگی حق کے تعلق اتنا مضبوط ہوگا شرک اور باتوں سے اتنی دوری ہوگی جتنا آپ کا والا اور بڑا کا صحیح عقیدہ ہوگا اگر والا اور برا کا صحیح عقیدہ نہیں ہے آج جو ہمارے نوجوانوں میں کچھ لوگ منکر حدیث بن جاتے ہیں کچھ لوگ نئے انجینئر صاحب اور فلاں اور پلاں اتنے فالوور والے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں مروح ہو جاتے ہیں ارے وہ تو اتنے فالوور والے ہیں یہ نئی نئی فکر نئے نئے افکار سے جو متاثر ہوتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے معلوم ہے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ولا اور برا کی بنیاد کو سمجھائی نہیں اگر ولا اور برا کو صحیح ڈھنگ سے عقیدے کی بنیاد پر ہم سمجھ لیں تو کوئی گمراہ کرنے والی بدت اور کوئی نئی فکر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ نہیں کر سکتی یہ اسلام کی حفاظت کے لیے بہت بڑی بنیاد اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے اوسکوال ایمان الفی اللہ ولفغف اللہ ایمان کا سب سے مضبوط راستہ یہ ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جانتے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے ولہ اور برا کو توحید اور ایمان کی بنیاد اگر بنیاد پر اللہ اور برا کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی دین والا ہے تو وہ ہمارا دوست ہے رشتہ دار ہے بھائی ہے دین کا مخالف ہے تو وہ ہمارا دوست رشتہ دار نہیں ہے چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو اس کی مثال صحابہ کرام نے کیسی پیش کی کیسی پیش کیوس اور خزرت گئے قریش گئے حوص و خزر پہلے حوص و خزرت لڑتے تھے قبائلی کتنی وہاں تفریح تھی لیکن وہاں جب پہنچنے ہیں قریش اور اللہ کے رسول نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تو ایک دوسرے کے لیے کیسی قربانی دینے کے لیے اشہار کے لیے تیار ہوتے تھے سعد بن ربی حضرت عبد الرحمٰن بن اوس رضی اللہ عنہما کے بھائی بنائے گئے یہ ابھی درس میں میں حتی فتحاد بن ربی نے کہا عبدالرحمن الرحمٰن اوسے یہ میرا گھر ہے میں آدھا کر دیتا ہوں دو حصہ آدھا آپ لے لیجیے میری دو بیویاں ہیں آپ پسند کر لیں جو پسند ہوگی میں اسے طلاق بہت آج یہ بیان کرنے میں سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی افسانہ کہانی ہے حقیقت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں انکار کر رہا ہوں میں مانتا ہوں آج کے زمانے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہمارے یہاں سگا بھائی سگے بھائی کا حق مارتا ہے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ بیوی پسند کر لو طلاق دے دوں گا کیسے لوگ تھے والا اور برا کا یہ جذبہ گزبائے بدر میں حت ابو عبیدہ بن جرراح نے اپنے سگے باپ اپنے باپ کو قتل کیا سامنے پہلے چھوڑنا چاہا لیکن جب وہ نہیں مانے تو گردن مار دی دیبار فاروق نے سگے ماموں کو مارا کو نہیں رشتے دار قیدیوں میں حبیب ابن عمیر مصحب ابن عمیر کے سگے بھائی کو ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے مصعب ابن عمیر نے دیکھا کہا اس کو اچھی طرح باندھو اس کی ماں بہت مالدار ہے تم کو فیدیے میں اچھی رقم ملے گی تو حبیب ابن عمیر نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کے میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کیا جواب دیا مصحف ابن عمیر نے یہ والا اور برا ہے کہا تم میرے بھائی نہیں ہو اس وقت یہ انصاری میرا بھائی ہے رشتے خاندان خون تعلق برادری کی بنیاد پر ساتھ نہیں دیں گے ولا اور برا کا مطلب سمجھے آج ہمارے ہاں لوگ کوسو دور ہے آلال عزیز بھی شیخ صاحب ہے تو ان کا ساتھ دیں گے صحیح ہو یا غلط ہو ولا اور برا اگر ہمارے اندر ہوگا تو جہاں حق ہے وہ کمزور نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ نظر آئیں گے صحابہ کرام کا مقام ایسا ہی نہیں ہے سب سے افضل سب سے اونچا کہ وہ ایک بدھ اور آدھا بدھ خرچ کیے بعد والے جو ہے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ دے تو وہاں تک نہیں پایا. کیوں اس لیے کہ وہ بہت کم تعداد میں تھے تھوڑے تھے اللہ کے رسول العلم کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں بھی آج کی طرح بہت ساری نہیں ہے تھوڑی تھی پھر بھی مارا سب کچھ قربان کیا ایسے وقت میں جب اس کی سب سے شدید ضرورت تھی پھر سے بات پھیل گئی میں بنیادی نقطے کی طرف پلٹتا ہوں بہت کم وقت رہ گیا بہت سارا مضمون باقی ہے ہاں تو پہلی بنیاد ہم تا, توحید کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ توحید ہی ہے جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اب ہمارے ہاں لوگ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میلاد پڑھو کہ مت پڑھو درود پڑھو کہ مت پڑھو فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو ایک ہو جاؤ حکومت قائم کرنا ہے سیاسی اسلام یعنی توحید اہم نہیں رہی حکومت قائم کرنا اہم ہو گیا اب جب حکومت قائم ہوگی تو آپ کون سا دین قائم کریں گے کیا دنیا کا کوئی ایک نبی یا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ توحید کے حساب پر یعنی توحید کے اندر سمجھوتا کر کے حکومت قائم کرنے یا کوئی مسلحت کو مقدم کیا ہو توحید کے مقابلے میں آپ نے کچھ چیزوں کو ٹال دیا کہ کعبہ اگر نئے نئے مسلمان اس صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کے رسول نے کہا بخاری میں کہ کعبہ کو میں منظم کر کے ابراہیمی بنیادوں پر پھر سے تعمیر کرتا۔ اس کو نے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی شرک کیا گیا اور آپ خاموش رہے ہو کہ چلو بعد میں بتائیں گے ٹوکا لڑ گئے سمجھایا توحید اور شرک کے معاملے میں سب سے بڑی مسلحت یہ ہے کہ کوئی مسلحت اختیار نہ کی کوئی ہندو آپ کو پرساد دے مت کھائیے بتا دیجئے یہ ہمارے لیے غیر اللہ کے نام پہ حرام ہے شرک والا کام ہے یہ ہمیں نہیں چلتا ہم گنپتی کا چندا نہیں دے سکتے ہم نورا کا طواف نہیں کر سکتے دیوی کے کوئی سمجھوتا کوئی مصالحت اور کوئی کوتا ہی نہیں چلے گی شرک اور توحید کے معاملے میں بہرحال یہ اسلامی حکومت بھی توحید کی بنیاد پر قائم ہوگی اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق بھی توحید کی بنیاد پر ہی قائم ہوگا اور کسی بھی جماعت کو اللہ کی مدد اسی وقت ملے گی جب توحید ہوگی اب آپ بولیں میلاد پڑھو کے مت پڑھو فاتحہ پڑھو کے مت پڑھو یعنی دوسرے لفظوں میں شرک کرو کے مت کرو ایک ہو جاؤ ہمارے یہاں کی دعوت یہی ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ فضائل دیکھو مسائل پہ مت پڑھو اختلاف پہ مت پڑھو تو اب شرک بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ اس مسلب کو مانو یا اس مسلب کو مانو سنت پہ رہو کہ بدعت پہ رہو اتفاق, اتحاد و اتفاق کر لو اتحاد و اتفاق ایسے ہو بھی نہیں سکتا سلفی منہج کا جو اصول ہے یہ جو دو تین اصول بیان کیے گئے ہیں رب کی توحید جب کریں گے تو صف کی توحید مسلمانوں میں توحید پیدا ہوگی اتحاد آئے گا بغیر توحید کے ہونے والا اتحاد ریت کی دیوار ہے جو کبھی بھی ڈل جائے اتحاد و اتفاق کی بنیاد کیا ہے قرآن حدیث توحید اتباع سنت یہی اتحاد و اتفاق کی اصلی بنیاد ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے فی تنازعات فردو ہے اللہ و رسول وہ تصمو اللہ ہے جمی یہ اللہ کی توحید کی بنیاد پر بندوں میں توہین پیدا ہوگی اتحاد پیدا ہوگا اب آپ یہ کہیں گے کہ توحید ہو نہ ہو اتباع سنت ہو نہ ہو وہ فلاں کی اتباع کرے وہ فلاں کی بداد اور خرافات کو اختیار کرے وہ قرآن عزیز کے خلاف اصول مانے کہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا سلفی دعوت کے اصول اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جو اصول پیش کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر امت کے درمیان اتحاد اتفاق ہوگا اور اسی بنیاد پر اللہ کی مدد مل سکتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سلفی دعوت یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتوں آفتوں تکلیفوں سے نکل جائیں دشمن سے بچ جائیں تو ضروری ہے کہ آپ توحید کو اختیار کریں اس کے بعد ہاں کہ سلفی دعوت کا ایک اصول یہ ہے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صرف اس کا اشارہ کر کے آگے بڑھو بدا علیہ السلام و غریبا و سیاود و کما بدا فتوبر مختلف الفاظ کے ساتھ بڑی شاندار حدیث تفصیل کی متقاضی ہے اسلام غربت کی حالت میں پیدا شروع ہوا غربت کے کئی معنی کیے گئے جو سب سے واضح ہے اجنبیت جب نئے نئے مسلمان لوگ ہوئے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا تو لوگ بولا رہے یہ کیا نئی نئی بات ہے نیا دین کفار مکہ کہتے تھے کہ بے دین ہو گیا جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بے دین ہو گیا جبکہ وہ دیندار بنتا تھا تو اسلام غربت کی حالت میں اجنبیت یا مسافرت کی حالت میں سفر کرنا پڑا اس کے لیے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنی پڑی تب اسلام کو فروغ حاصل لوگ اس پر تعجب کرتے تھے اجنبی محسوس کر اور انقریب یہ ایسی ہی غربت میں لوٹ آئے گا کہ جب آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے نا تو لوگ بولیں گے ارے یہ کیا نئی نئی بات لیا ہے اہل حدیث کو آج ہمارے ہندوستان کے سماج میں یہ کہا جاتا ہے جب آپ کہیں گے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یہ بھی ہمارے اصول میں سے کہ اہل حدیث, حدیث سلفی منج کے لوگ دین کے معاملے میں دعوت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے یا تو لوگ جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور آپ اگر ان سے بولیں گے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے یہ سب کیا اس میں پڑے کیا پڑھے ہو ارے اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ بات میری طرف منسوخ کرے اس کا ٹھکانا جان نم اور بغیر جانے بوجھے اگر تم کہہ رہے ہو تو بھی جھوٹوں میں سے ایک یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے اللہ کی وحی ہے رسول کی طرف جو آئی ہے آپ اگر اللہ کے رسول کے نام سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ دین بیان کر رہے ہیں اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں روئے زمین پر اس معاملے میں بھی سب سے زیادہ محتاط اصولوں کے پابند اہل الحدیث اور سلف ملیں گے کہ میں نے جمن کچھ اصول بیان کر دیے تو ہمارا منحج ایک ہے کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے غربت کے معاملے کے سلسلے میں اسی طریقے سے سلفی منہج کے کچھ اصول کا ابھی سرسری تذکرہ ہی کرنے کا موقع بچا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے علاوہ کسی اور کے کلام کے سلسلے میں عصبیت اور تعصب نہیں برتتے یہ اللہ کا کلام ہے رسول کا کلام ہے تو اس پر ہم جم جائیں گے اس پر لڑ جائیں گے اس کی مخالفت برداشت نہیں کریں گے تمام ایما کا یہی کہنا ہے امام مالک کا فرمان آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے کہ ہم میں سے امام مالک کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے قبول بھی کی جا سکتی ہے ہے سلفی اصول ہے یہ اللہ کے رسول کی بات کے اور اس سوائے اس صاحب قبر کی بات کے رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا باقی سب کی بات رد ہو سکتی ہے یہی سلفی مانا جائے امام مالک کتنے بڑے اہل حدیث تھے اس بات سے اندازہ لگائے گا. تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام جو رسول معصوم ہے ان کے علاوہ کسی کی بات کے لیے تعصب اور شدت اختیار نہیں کر سکتے مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں ہاں لائن کو اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی خواہش سے اپنے خیال سے اپنی طرف سے بات نہیں کرتے ہاں رہے اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے کوئی بھی انسان تو اس کا مرتبہ کتنا بھی اونچا ہو وہ خطا کر سکتا ہے اب جو خطا کر سکتا ہے اس کو پکڑ لینا کہ یہ میرے پیر صاحب ہیں ان کی سب بات ماننا ہے یہ میرے امام صاحب ہیں ان کی ہر معاملے میں تقلید کرنا ہے ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے کیا اس اصول کے مطابق قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق کیا صحیح ہو سکتا ہے قطن صحیح نہیں ہے تقلید والا راستہ انتظام تقلید والا راستہ سرحد گمراہی ہے بدت ہے قرآن حدیث کی مخالفت ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہم. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی انسان ہو وہ خطا کر سکتا ہے اس لیے کہ سارے انسان خطا خطا کار ہیں ہاں ام کرام جن کا منہج صحیح ہے جن کا منحج صحیح ہے اگر ان سے خطا ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مانتے ہیں کہ ان کی غلطی پر بھی اللہ ان کو ثواب دے گا مشتحد اگر خطا کر جاتا ہے یہاں سمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید موقع نہ ملے وہ کم بچا ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر مضامین میں بحث و مباحثہ میں میں ہم نے دیکھا کہ آج اخوانی تحریکی یہ لوگ چھائے ہوئے رہتے ہیں کافی تیز نظر آتے ہیں اس میں Oh, کیونکہ ان کا دین اور اسلام تابع ہے اللہ اور رسول کے اصولوں پہ نہیں سیاسی انداز میں جو یورپ والوں کو آئیں گے خوب پھیلاؤ خوب پھیلاؤ ہماری بات لو ماننے لگے ابو الدیز تشہیر پر اعتماد نہیں کرتے سچائی پر اعتماد کرتے تو یہاں دیکھو تمہارے عالم نے یہ کیا سعودی عرب نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا ڈبا نے یہ کیا تمہارے عالم نے ایسا کہہ دیا اس نے ایسا فتوا دیا یہ اکا دکھا بات یہاں میں ایک اصول کی بات کہنا چاہتا ہوں جس سے پہلے بھی غالباً میں کہہ چکا ہوں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر منحج اور اصول صحیح ہے بندے کا عالم کا منحج اور اصول صحیح ہے تو اس کی غلطی معفو انہو ہے وہ غلطی کرنے کے باوجود ہمارا سلفی منحج پر چلنے والا کہلائے گا علامہ ناسود البانی ہو شیخ ابن باز ہو ان سے لے کر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تک ان سے اشتہادی خطائیں ہوئی ہیں ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں اشتہی خطا کے باوجود یہ عالحدیث ہے اور اگر ایک آدمی منہج میں غلط ہے اصول ہی غلط ہے اس کا ہاں, وہ تصوف کو مانتا ہے اعتزال کو مانتا ہے خارجیت کو مانتا ہے سوفیت کو مانتا ہے اشریت معدوریت کو مانتا ہے حنفیت شافیت مالکیت حمبلیت کو مانتا ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر اس کا اصول ہی غلط ہے وہ اخوانیت اخوان المسلمین کے اصولوں پر چل رہا ہے جماعت اسلامی کے اصولوں پہ چل رہا ہے اصول نہیں وہ اہل سنت وال کے اصول اور منت سے اگر ہٹا ہوا ہے تو اس کی صحیح بات بھی ہو جائے تو وہ صحیح مسلح والا نہیں کہلائے گا کچھ باتیں اس کی صحیح ہو سکتی ہیں کچھ باتیں اس کی صحیح ہوگی تب بھی تو اگر کسی عالم نے خطا کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے علما معصوم ہے ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے علماء یا سعودی عرب یا کوئی حاکم جو ہے ہمارے لیے دلیل ہے نمونہ ہے سلفی منہج یہ نہیں ہے اہل حق سے خطا ہو سکتی ہے اس خطا کی اپنی ایک توجہ کی جائے گی یا اس کو دیکھا جائے گا لیکن قرآن حدیث کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی سارے انسانوں سے خطا ہو سکتی ہے لہٰذا جب بحث ہو مباحثہ ہو تو ایک بات ذہن نشین رہے کسی کے غلطی سے کہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا ڈا نے یہ کیا جو بحث کرتے ہیں ہمارے یہاں لمبی چوڑی ان بحثوں سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے وہ پلٹ کے یہ بولے کانگریس اور بھاجپا کی طرح آج کل وہ بحثہ ہوتا ہے ٹی وی چینل پہ کہ تمہارے زمانے میں اتنا فساد ہوا تو تمہارے زمانے میں تو چنا ہوا ہو گئی بات کون صحیح اور کون غلط اس سے ثابت ہوا ہماری غلطی ہے تو تمہاری غلطی ہے اصول دیکھا اور کبھی کبھی ہم کو حکومتوں کے کچھ فیصلے دور سے نظر آتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں یزید نے آ, عبید اللہ کو کیوں نہیں مارا اگر اس نے حضط حسین کو شہید کیا تھا تو تو اس کے جواب میں اہل سنت نے سوال کیا کہ کچھ حکومت کی مسلحتیں ہوتی ہیں حالات ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں اس میں یہ یہ فلاں فلاں حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے لیکن ان کو کہاسن مار نہیں پائے اس لیے کہ حالات نازک تھے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے تو خیر یہاں آٹھواں کے ہم تمام احم مشتحدین کی سلفی منہج کے اصول میں یہ ہے کہ تمام اہم مشتحدین امامان دین کی کا احترام کیا جائے لیکن کسی ایک کے لیے تعصب اختیار نہ کیا جائے کہ آپ امام شافی کو مان رہے تھے امام عنیفہ کی بے عزتی کریں امام کو مان رہے تو دوسرے اماموں کی بے عزتی کریں نہیں کسی ایک کے ساتھ تعصب نہ کیا جائے بلکہ فیک کو قرآن و حدیث سے لیا جائے صحیح حدیث سے اور ان تمام لوگوں کے اقوال سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے اب جن کی بات قرآن صحیح حدیث کے موافق ہو اس کی بات کو لے لے وے جن کی بات صحیح حدیث کے خلاف ہو ان کی بات کو چھوڑ دیں یہ ہمارا سیدھا سادہ اصول ہے اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث پر عمل ہے اسی طرح امر بل معروف نہیں ان کا ہاں اور بدت کے جتنے طریقے ہیں ان تمام کا رد کرنا سلفی منہج کا ایک اصول ہے وہ ختم ہو رہا ہے بہت اہم یہ اصول ہے آپ دنیا میں جتنے بھی گروہوں کو دیکھے اہل الحدیث کے علاوہ وہ بدت اور اہل بدت سے کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. ارے چلنے دو کوئی بات نہیں گائے بھی گا بھی بیل بھی گا دین یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح جس کو عربی والے کہتے ہیں کہ زب اور نور دونوں اکٹھا کر لیا زب گوہو جو سہرائی جانور ہے نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی کا جانور ہے دونوں کو اکٹھا کر لیا صحیح ہے غلط سب چلنے دو ایسا سلفی منحج میں نہیں ہے نفاق نہیں ہے. ہے. نہیں ہے صاف صفاف دین تو اہل بدت کے سلسلے میں یہاں مستقل اصول ہے کہ بدت کے ساتھ مصالحت نہیں کی جائے گی ان کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی ہمارے سامنے جو اصول ہے اب شاید آئندہ درس کی طرف مجھے بڑھنا پڑے اور وقت کم پڑ جائے گا درست کم پڑ جائیں گے بہرحال یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کی جو حدیث حضرت عبداللہ نے مسود کی صحیح مسلم کی کہ ہر نبی کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے ان کو حکم مانتے تھے پھر ان کے بعد برے جانا شین ہوئے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا کر وہ کرنا جس کا حکم نہیں ہے شریعت میں وہ تبدیل تھا تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں سے فمن جا حد فہم ممن جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ ممن جو دل سے جہاد کرے وہ مومن اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے آپ اس حدیث کی روشنی میں صرف اتنا وقت نہیں ہے غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بیدتیوں کے ساتھ ہاتھ سے زبان سے دل سے جہاد کرنا ایمان ہے اب جو لوگ بیدت بیدتوں پر خاموش ہوتے ہیں ان سے مصالحت کرتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے اس میں کیا پڑا ہے چھوڑو ان کو ایسے لوگوں سے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی اگر ہمارے امام مالک امام اور لوگ چھوٹے, چھوٹے مسئلے کے لیے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. حکومت وقت سے لڑ گئے, سنت پر گئے جان دینی پڑی دے دی. لیکن دین کی حفاظت کی. اگر ایسا نہ کرتے تو آج ہمارے پاس صاف ستھرا دین محفوظ نہیں رہتا پچھلی امرتوں کی طرح حق باطل میں خلط ملت ہو جاتا تو یہ تیسرا اصول ہوا اسی طریقے سے ایک ایک جملے میں دو تین اصول کا ذکر کر کے میں بات کو ختم کروں کہ سلفیت جو ہے یہ جتنے غلط عقائد ہیں برے افکار ہیں قرآن حدیث کے خلاف جتنی بھی افکار پائے جاتی ہیں مسلمانوں میں اگر ان سب کو رد کرتی ہیں اہل بدت کے ساتھ سختی اختیار کرتی ہیں بدعت کا رد کرتے ہیں قرآن حدیث کا دفاع کرتے ہیں اسی طرح سلفیت ایک جماعت ہے یہ فرقہ نہیں ہے اگلے درس میں میں آج اس میں شروع کرنا تھا دکتور نے اس میں بیان کیا کہ سلفیت الگ فرقہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہ جماعت ہے جو صحابہ اللہ کے رسول صحابہ کے بعد تواتور کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلے آئے فرقہ وہ بنے جو اس سے الگ ہوئے ان سے علاحدگی اختیار کیے کسی بھی اصول کو اختیار کرنے تو ہماری جو سلفیت ہے اہل الحدیث ہے یہ جماعت ہے فرقہ نہیں ہے ہاں تو یہ ایک جماعت ہے ایک گروہ ہے ہاں اسی طریقے سے سلفیت جو ہے وہ تقفیر کرنے والے تو تقفیر آ جاری ہے کسی مسلمانوں کو کافر قرار دینا خارجیوں کا طریقہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا تقفیر بم دھماکے خون بہانا معصوموں کا خون بہانا مال کو حلال اور مباح سمجھنا ان سب چیزوں کا سلفیت رد کرتی ہے سلفیت کا دامن اہل سلفی مرہج کا دامن اس سے پاک ہے آخری ایک بات یہاں پیش کروں کہ سلفی حضرات جو ہے سلفی منحص جو ہے وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد رجوع کرتا ہے وارثین قرآن و حدیث کا جن کو اللہ کے رسول نے وارثت الانبیاء کہا ہے حضرت ابو درجہ کی مشہور حدیث کہ العلما و وراثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارثین ہے لہذا جاہلوں سے قرآن حدیث کو نہ جاننے والوں سے یا وہ علماء جو وہ علمائے ربانی رب نہیں ہیں بلکہ حکومت کے علماء ہیں یا امت کے علماء ہے لوگوں کی مسلحت دیکھ کر سیاسی طاقت دیکھ کر اکثریت دیکھ کر ہاں جو فتویٰ دینے کے قائل ہیں ان علماء سے دین نہیں لیتے بلکہ جو اصلی علما ہے قرآن و حدیث کے جاننے والے جن کو علماء ربانین کہا جاتا ہے ان سے دین کو سیکھتے ہیں لیتے ہیں آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں علماء نہیں ہے فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہے قرآن حدیث اور دوسری فکروں پر بدت اور سنت کے معاملات اور فرق پر ان کی اچھی نگاہ نہیں ہے لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں تو یہ سلفیت کے چند اصول میں نے آ, یہاں کچھ خصوصیات اور اصول عقیدے سے متعلق میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ سلفی جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں تفصیل میں پیش کرنا چاہتا تھا ایک توحید والی بات ولا اور برا کی بات اور خاص طور سے کہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کرتے ہمارے یہاں کچھ لوگ سنت کو رد کرنے کے لیے اصول بناتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے یا اس اصول کی بنیاد پر اس حدیث کو رد دیا جائے اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو رسول دے لے لو جس سے منع کر دے رک تو ان آیتوں اور حدیثوں میں یہ فرق نہیں کیا قرآن یا حدیث نے کہ جو متواتر حدیثیں ہوں اس کو ماننا جو احاد والی اس کو نہیں ماننا متوادی رازی ان اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل آئندہ دروس میں اگر موقع رہا اور سیاہ کو سباق میں اجازت دی تو انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دینی منہج کو سمجھنے کی توفیق اضا فرمائے اور زندگی گزارنے کی اسی کے مطابق توفیق دے وے اور اسی پر موت دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کامیاب بن جائیں وہ آخر الحمد للہ العالمین